محمد رسول الکریم ہمارے مولانا نکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں بہت مقبول اللہ اللہ کی بہت مقبول شخصیت گزرے اور بہت کامل شخصیت گزرے ہمارے اعظم مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پدنویں صدی کے مجدد مولانا نکریہ صاحب ہیں اگر صدی میں جلدی امام کا زور نہ, ہو, نہ ہوا تو شیخ العزیز مولانا لکریہ صاحب بھی صدی کے مجدد ہیں مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے صاحب نے فرمایا ہے میں نے اسی طرح یاد کر کے سناؤں گا اس بات کیونکہ مجدد وہ ہوا کرتا ہے جو علاوہ کمال علوم کے قربانیت کے سلسلہ سل میں کامل ہوں اور اس کے طرز میں تفرادات نہ ہوں بھی بات ہے نہیں بہت لایا شخصیات گزری ہیں لیکن بعض بعض تفرادات ہو جاتے ہیں تفرادات کو یہ جو ہوتے ہیں مجین کاملین یہ ضرور کسی نہ کسی امام کے تقریر میں ہوتے ہیں اور ضرور تصوف کے کسی نہ کسی سلسلے کے کاملین ہوتے ہیں مجھے نظیر علم پر نہیں ہے بلکہ ظاہری باطنی مکمل کملات پر ہے اور شخصیت کا مکمل ہونا جامع ہونا تفردات سے خالی ہونا ابیہ صاحب کے جو ہے تو یہ عدت علیمیہ صاحب لکھا ہے ان کا تو مفرد تفردات ان کے ہیں ہاں جی تفرادات ان کے ہیں وہ اللہ علیہ مسجد کا جز یہی ہے کہ کوئی اور ہے لیکن ان کے تفرادات ہیں جیسے. ہیں بنیادی طور پر مقلد ہیں حملے ہیں بنیادی طور پر پیر مقلد نہیں ہے لیکن تفرادات ہیں جو آدمی بہت قابل ذہین ہوتا ہے تو اس کے تفرادات کہنا ہو جاتا ہے حضرت بلا ذخیرہ صاحب یہ جو آیت آتی ہے نا کہ لحم البشری لحم البشری آیت کس صورت کی ہے جی؟ سوری آیت کو کون پڑے گا اتوار کے دن ہمارے حافظ صاحبان نہیں ہوتے ہیں لاکھوف العلّہ ملام حسن اللہ کے قانون تغون لحم البشرا فی الحاط دنیا فی الآخرا بالکل کہ اللہ کے جو اللہ اللہ, اللہ, اللہ کے جو دوست ہیں ان کے ان کو نہ غم ہے نہ خوف ہے اور ولاح جو ہے اللّہ تعالیٰ کے ساتھ الگ ہے دوست ہے ان کو ایک کہتے ولاحت عامہ جو اللہ ولی اللہ دن جتنے ایمان والے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے یہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں اور یہ ایک تو کہتے ولایت عامہ جو سارے ایمان لانے والوں کو حاصل ہے اور یہ جو ولایت ولاحی یہ ولایت خاصہ ہے اس کے ساتھ قید ہے اللہ دن آمن صرف امنوں کی قید نہیں ہے اللہ نامن و کان کہ ایمان میں ان کو حاصل ہوا اور ایمان کے ساتھ تخوہ بھی انہوں نے اختیار کیا تو ایمان اور تخوا دونوں چیزیں جب ملتی ہیں تو یہ ولایت خاصا ہے کثرت اعمال بھی خبر ولاحت خاصا نہیں ہے کہ بہت زیادہ حج کیے ہوئے ہوں یہ ولاد قلامت نہیں ہے بہت زیادہ موافل پڑتا ہو کثرت امال یہ وائر کے علامت نہیں ہے یہ تقول جو ہے یہ تقویٰ باطن میں باطن کی گندگی دھل جائے اور باطن میں احتیاط اور اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو اس کے بعد ولایت خاصا ہوتی ہے اور نقل بشاہ جو ہے اس میں جو بشارت ہے تو کہتے ہیں جس وقت کوئی آدمی ولایت خاصا کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو بسورت ہے ریاد کا اس کے بارے میں اس دور کے لیا اللہ کو بشارت ہوتی ہے اس کے منتخب ہو جانے کی کیسے نہیں ہوتا کہ یہ مشہور ہو ایک مولوی صاحب تھے تو ان کا بیان بہت مقبول ہو گیا پہلے مقبول نہیں تھا تمہارے بڑے حضرت صاحب ضرورت تھے تو وہاں ان کے پاس میں جایا کرتا تو وہاں کسی نے بتایا کہ ان کے بارے میں کسی ساتھی کو زیارت ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا کہ ان کا مزاحیہ بیان مجھے پسند ہے کہ اس کے بعد جو ہے پھر یہ بیان قبول ہوا ہے ایسے عام طور پر ایسے مقبولیت نہیں ہوئی ہے اس کے بعد قبول ہوا تو دور کے حضرت مولانا ذخیرہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہ سال قطب لختاب رہے ہیں زندگی کے آخری بارہ سال قطب اختاب رہے ہیں اور یہ کئی دور کئی دور دور کے لوگوں کو اس کی بشارت ہوئی ان کے بارے میں تو ان کے بارے میں ایک بشارتوں میں سے ایک بشارت میں آپ کو سناتا ہوں کسی اللہ کے بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو فرمایا گیا مداوع ذکری صاحب کے بارے میں کہ ان کی ہمیں یہ ادا پسند ہے کہ وقت کی حفاظت کرتے ہیں یعنی کہ ہمیں یہ ادا پسند ہے کہ وقت کی حفاظت کرتے ہیں اور مدان ذکری صاحب محمد نے خود فرمایا ہے کہ دو باتوں نے مجھے بڑا فائدہ دیا ہے ایک قصد کثرت شریف نے اور ایک موت کی کثرت یاد نے کثرت سے موت کو یاد کرنے سے, فائدہ ہے اور سے بڑا فائدہ دیا اور ایک ضرور شریف کثرت سے پڑھنے میں بڑا فائدہ دیا اور آج خاص طور سے جو میں بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ اوقات کی حفاظت کرنا ہم سے زندگی کے اوقات ضائع ہو رہے ہیں ہم زندگی کو ضائع کر رہے ہیں معصیت میں لایانی میں فضولیات میں لایانی میں معصیت میں سستی میں ہم سے زندگی کا وقت ضائع ہو رہا ہے تو وہ قیمتی دولت جس کے نتیجے میں ہم عظیم کامیابیاں ہم مگر حاصل کر سکتے تھے عظیم کارنامے سر انجام دے سکتے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا کی عظیم ترتیب لے سکتے تھے وہ ہم سے ضائع ہو رہا ہے اور تجزیے اوقات جس وقت کے ضائع کرنے کے گناہ کو عام طور پر ہم نے گناہ سمجھتے ہیں نہ محسوس کرتے ہیں اللہ والوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے ان کے اولا اوقات برکت ہوتی ہے کیوں کہ اپنے اوقات کی حفاظت کیا کرتے ہیں اپنے اوقات کی حفاظت کیا کرتے ہیں ضائع ہونے سے بچایا کرتے ہیں حضرت مولانا شاہی رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری معجزاد میں سے ایک مجھے ایسا اللہ علم دیا ہے ایک دفعہ وہ یہ بیماری تھے ان کو چھٹی دی گئی کہ آپ آرام کریں آپ گھر پر آرام کریں تو گھر پر تھے بیماری کی وجہ سے تو وہ کا خیال ہوا کہ شاہ صاحب عیادت کے لیے جانا چاہیے عیادت کے لیے جانا چاہیے عیادت کے لیے گئے تو جس کمرے میں وہ لیٹے ہوئے تھے اس میں ڈرا تھا تو آگے کسی چیرہ سے کسی چورکی کسی روشنی آ رہی تھی تم نے دیکھا کہ وہ جھکے ہوئے اس روشنی میں کتاب پڑھ رہے ہیں حالت بیماری میں نہیں کتاب کا پطالا کر رہے ہیں کہا کو تو آرام کرنے کے لیے گھر پہ جاتا ہوں کیا آرام کے وقت میں یہ آپ کتاب دیکھ رہے کوئر کا وقت کتاب دیکھی بغیر گزرتے ہی نہیں تھا دوسران کے لطیفہ تک سنایا آپ کو کسی کو جا دے تو نہیں ہے چھولو مٹا گھر پر چھولے پکائے گا حکیم صاحب تو شاہ صاحب ان دنوں بواسیر کی وجہ سے سخت پرہیز مقرر ہوئی تھی ان کی تو باہر نکلے گھر پر پوچھا کہ کیا پکایا ان کہا چھولے پکائے تم نے کہا کہ میرے دلاؤ چھولے انہوں نے کہا جی آپ کو تو پرہیز مقرر کی ہوئے ڈاکٹر نے اور بیماری میں گیا تو چھولے تو مزے کے لیے انہوں انہیں کہ لاسٹ میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں اتنے ان کے گھر والی کے بھائی آ گئے سالا ان کا آ جو کہ اکین تھا اور مدد کیا کرتا پریکٹس کرنے والا تھا مدد کیا کرتا وہ آ تو لڑکے نے کہا کہ بیکورا جی مامو جان کہ یہ ابا جان جو ہے تو پہلے کی مقرر ہوئی ہوئی ہے اور یہ چھولے مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا بخوزار جس قسم کی بوسی مجھے ہے اس میں چھولے کھانا جو ہے وہ مزر نہیں ہے القان کے فلاں سطح کے ایشیے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کی جو کتاب ہے اس کے آشے پر یہ بات لکھی ہوئی ہے صاحب کو پتہ نہیں جو جا کر کتاب کھولی وہ سب نکالا اور آشے پر دیکھا تو واقعی لکھا ہوا تھا کہ اس قسم کی بوسیل جو ہے اس میں چھولے بزرگ نہیں تو توم صاحب کو پتہ چلا کہ حکمت کا مطالعہ وشاس ہر کام سے چلتا ہے یہ میں اوقات کی ترجیح کو بچانے کی مشقور ہے لوگوں کا اور اس میں اصلاح کے لیے اللہ کا تلا کا طلب پیدا ہونے کے لیے سب سے ضروری بات کیا ہے جی ڈاکٹر سیاح صاحب ماشاء اللہ یہ ڈاکٹر خیار صاحب کا کیا بیامال کی پابندی ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے کہ صاحب کا کیا بیان ہے صاحب کا کیا جواب ہے صحبت جو ہے یہ اسلائی نفس کا کہ ضروری باتیں ہیں اس میں ایک اللہ والوں کی صحبت ہے جو کامرین ہے جن لوگوں کی اصلاح ہوئی ہے ان کی سو بچوں کا مجلس ہونا ہے اگر یہ بات نہ ملے اور اس بات کو میں ضروری پر, پر کے دوں یہ ایک بہت بڑا فتنا ہے آج کے دور کا اور بہت بڑی کوتاہی آج کے دور کی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اسلاح کا محتاج نہیں سمجھتا اور اسلح کے لیے صوبتے کے بارے میں پتہ نہیں اور یہ مدارس فارمتاثر کرنے والے لمحہ کو پتہ نہیں جذبہ ہی نہیں جذبہ ہی نہیں, جذبہ ہی نہیں غلط رہا ہے میری طرف مولوی ہو اور کوئی تفصیل پڑھ لے کو عزیز پڑھ لے سر طرف نفع پڑھ لے تو اس کا خیال ہو جاتا ہو جاتا ہے کیا تو میں ساری چیزوں کو پار کر اور کسی کا دھیان سنا کہتے تو سر نفا کوئی ایندار نہیں اور آپ غلط کر رہا تھا حدیث کی اور اس کی کیا کہتے ہیں آیت کی فائدہ اگر فارضی رحمت اللہ کے اپنے آواز میں لکھا ہے کہ ایک آدمی ایک بزرگ کے پاس گئے تو کوئی دیہاتی علاقہ تھا جہاں کی زبان بھی سیدھی سادی دیہاتی اور تو انہوں نے کہا میں کوئی وظیفہ پو... کسی کام کے لیے وظیفہ پوچھنے کے لئے تو انہوں نے کہا آپ جو ہے اللہ خوش شمد پڑھ لیا کریں مجھ سے کہمد ہے اللہ خیر جب آیا تو اللہ اور شمت پڑھ لی اللہ و شمت ان کے اس پر. اللہ پڑے تو سر نہ ہے کہ اللہ ہے ہوں تو اثر نہیں ہوتا اللہ و, اللہ و پڑھتا ہوں تو ہوتا بڑی پریشانی کسی موقع کسی کام آدمی سے پوچھا کہ میرے ساتھ تنظیم مجھے اللہ شبد پڑھا اللہ وسبت ہے اور جب میں پڑھ رہا شبر پڑھ تو سروتا ہے وہ اللہ خاص الگ والے مقبول بندے ہیں اور ہیں دیہاتی علاقے کے اس علاقے کی زبان نہیں ایسی اب اگر وہ اللہ پڑھنا چاہے تباد پڑھنا چاہیں تو بار مڑتی نہیں ہے دیکھو کہ جو مقبولیت اندر اللہ ہے اللہ کے ہاں جو مقبولیت ہے تو اس کی وجہ سے جیسے طرح میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے اور جب باتیں کرتا ہے تو باتیں ٹوٹی پھوٹی کرتا ہے صحیح الفاظ نہیں بات کر سکتا لیکن ماں باپ کو اس کی وہی ٹوٹی پھوٹی زبان پسند آ رہی ہوتی ہے اسی پر ان کو پیار آ رہا ہوتا ہے اسی پر ان کو شب کو اور محبت کی لہر کی طرف ہو رہی ہوتی ہے تو ان کے یہ اس طرح کا معاملہ ہے ہو رہا ہے ہے دوسرے بات کیا موبائل میں لکھا ہے ایک بڑے عالم تھے تو تم نے سنا تھا کہ جب تک آدمی بیت نہیں ہوتا تو کامل نہیں ہوتا اور تعلق لگ نہیں ہوتا اور آدمی کی اصلاح نہیں ہوتی تم نے معلوم کہ دور دراز کسی علاقے میں کوئی بزرگ رہتے تھے تو چلا گیا وہاں بیت ہونے کے لیے اصلاح کے لیے اپنی پہنچا جب اشاہ کی نماز پڑھی بزرگوں کے پیچھے تھا. ساری تجوید غلط تجویز غلطی جگہ پر آ گیا بی ہو رہا ہوں تو یہ ٹھیک نہیں کیا گزاری صبح کے بعد جنگل میں کگا حجت کے لیے جانا ہوتا علاقہ جنگل میں جاتے ہیں یہ جنگل کے لیے نکلا قضا حجت کے لیے جو آگے گیا آگے شہر آ گئے شہر کہا گیا بیت کی طرف رہی اب جا رہی جا رہی ہے جار قربان ہو رہی ہے میں سے دیکھا کیوں تو سب بزرگ آ رہے ہیں کبھی کے نکلے ہیں وہ آ رہے ہیں تم نے جو دیکھا شہر ہے مہمان کی طرف شہر آہر دیکھا خاص باغ جاؤ ہمارے مہمان سے بس شہر میں منہ پھیرا بچے تم سے اپنے آپ سے کہا کہ شہر سرتا بچاتے آدمی کی تجویز تو درست نہیں تھی لیکن شہر پر اس کا حکوم چلتا ہے شہر پروقب چلتا ہے اس وجہ سے تجویز دوست کرنا تو کسی ایسے علاقے کا آدمی ہو جہاں تجویز نہ ہو بڑا کپڑا پاؤ یا اس کی زبان نہیں بڑھتی ایک اور بات یاد آ صاحب نے سنی بھی ہے دوبند مکہ مکرمہ پہنچے اور جماعت کی نماز ہو چکی تھی بعد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے گئے وہاں ایک ترکی نماز پڑا اب جماعت کھڑی تھی یہ پیچھے کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے اوسے پڑا الحمد للہ الحمد اللہ ترکی جو ہے یہ کاف نہیں یہ کاف نہیں پڑھ سکتے کاف کو چے پڑھتے ہیں جاپانی ہے وہ لام کورے پڑھتے ہیں اور الحمد للہ رب العرمی سے پڑھتے ہیں کوئی مسلمان ہو جائے نا تو آپ بہت کوشش کریں وہ بےچارا بس اسی پر پڑھ سکتا ہے وہ لام نہیں پڑھ سکتا تو جب نماز مکبل ہو گئی تو باقی کا بریند بند نے اپنی نماز دورائی انہوں نے کہا تو تجوید اتنی تو وہ سی گڑبڑ تھی کوئی تجویز والا ہو تو کہتے ہیں لاہے جلیب پڑھا ہے لاہے جلیب پڑھنے سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بلا سم نروتی رحمتہ اللہ علیہ نے نماز نہیں دوہرائی حضرت نے نماز نہیں دوڑائی انہوں نے کہا یہ اس کا سب اتحرف ہے یہ جو پڑھ رہا تھا یہ سب اتا حرف ہے اس کا سب اتا حرف جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس وقت کے عربوں کے لیے نازر ہوا ہے اگر کسی وقت میں کوئی ایسا میں داخل ہوگا جس کی زبان اور ایسی ہے کہ وہ اس پر نہیں مڑتی ہے جو کہ ہوا ہوا ہے تو جس طرح اس کا پڑھنا اس سے ہو سکا بن پڑا اس سے وہ ہے اس کا سبتا حرف ہے لکیم صاحب عجیب مسئلہ ہے نا سبتا حرف کیسے کہتے ہیں جی اجیت صحیح پہ قرآن مجید جو ہے سات حرف پر نازل ہوا ہے اور یہ بنا طور پر تو قریشی قریش کی لغت پر ہے قریش کی لغت پر ہے لیکن آپ ایسے دور دراز کے علاقوں والے بوڑھے آدمی اور ایسے ہیں جن کی زبان اپنی مڑتی اس طرح پر پڑھنے کے لیے تو انہوں نے آ کر اللہ کی یار ہم تو اس طرح نہیں پڑھ سکتے کو ایسی زبان تو جس جس علاقے کے لوگ جس طرح پڑھ سکتے تھے اس ان کے لیے اسی کو منظور کیا گیا اللہ تعالیٰ کے دربار کو ہی منظور ہوا جائے آپ جو ہے تو پشاور والے پشاور والے وقع کہتے ہیں اور مروت جی؟ ارے بے خوری اور مروت کہتے او بو کہ چھی اور بے درد کرو گے آپ مروت آدمی آ کر کہ رحمان بابا کلام کو ڈیر رہے ہمار تبریف والوں کے ساتھ گئے جماعت میں مجھے بنو میں گا کے دھیان کرو تو اسپتال کے پاس تھی سارے بےچارے مریضوں کے جو ٹینٹ آئے تھے سارے وزیرستان کے دور دراز کے جب میں نے دھیان شروع کیا تھا بارے پشتو کو ہم نہیں سمجھتے تو اب کیا کرے تو ایک وہ تھا برقی تھا میرا تھا اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ آپ کے پشتو میں ترجمہ کروں گا میں پشاور کی پشتے دار کر رہا تھا اس کو پھر ترجمہ کر کے بدوسی اور رہا تھا تو سب آشرا کیسے کہتے ہیں پایا ہے سباد اچھا بنا دی اس کو شریف میں آئے سات اور کاری نے جی؟ جی؟ تو یہ کہتے ہیں کہ تین امام جو ہیں ان سے دو دو کراتے ہیں روایت تین, جی؟ تین اماموں سے دو دو کرا روایت ہیں چار اماموں سے ایک کرات روایت ہے تو چار وہ چھ ہو گئی ہو گئی ذاہد طور پر سات کراتے ہیں سات اماموں کی ہیں اور ایک امام کی دور وائر کے ساتھ ہو دس بن گئے تو اس سے سب اشرض ہو گئے تھے سبا جو ہے تو سات امام ہیں اور شرا جو ہے تو ایک امام کی دو دو کراتے ہیں اور حکیم صاحب اس سے بڑی حکمت ہے کہ جتنی متداول زبانیں تھیں جتنے متداول ایکسنٹ تھے اور طرز تھے پڑھنے کے وہ سب طرز ہمارے پاس محفوظ ہیں جیسا کوئی آدمی کسی وقت کسی معنی کو بدلنے کی کوشش کرے کسی دوسرے آرپ پر بھی کرنے کے لیے کرے تو وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے مسلم کے معنی کی کے تبدیلی کو کوئی چھو نہیں سکتا اور اس لیے ہم جس کرار کو پڑھتے ہیں یہ جو ہے روایت ہافس ہے قرآن مجید جو لکھا بھی گیا ہے جو پڑھا بھی جاتا ہے تو روایت ہافس میں اس پر پڑھنا ساری دنیا میں جاری ہوا ہے اس کو باقی رکھا گیا ہے لیکن باقی ساری روایتوں کو بھی جو سب آشا کا سب آتی ہیں جیسے ہی روایت کی بات آ گئی کس مزدور پر یہ بات یاد آئی تھی کی ہوئی اسی اس طرح پڑھ سکتے کہ الگ الگ وہی مزدور ہے دوڑا انہوں نے کہا کہ کہ تجویز خوشنا درست ہے جی تجویز تو تمہاری ٹھیک ہے لیکن شہر سے آپ بچانے کے بعد شہر پھر تم ٹھہر نہیں سکتے کرتے جی تو اس وقت جو اللہ والے خط تھے اور ان نے شہر کو بگایا <laughs> وہ تعلق کیا تھا کچھ نہیں کیا تھا خیر وہ اب بات اس رکھتے پہلے مضمون تو بات یہ رقم نہیں تھی کہ آدمی کو آدمی کی جو تکمیل ہوتی ہے یہ سو بتیں اہم اللہ سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہاں جی لیکن نہیں دیتا اس وقت تک جس وقت آدمی اپنی محتاجی کا اعلان نہیں کرتا اور جس سلاثل گمبیت ہونا ہوتا ہے یہ اپنی محتاجی کا حاجزی کا اور اپنے ناقص ہونے کا اعلان کرنا ہوتا ہے محمد علی رحمت اللہ نے لکھا کہ جب آدمی کو صحبت اللہ نہ مل رہی ہو تو اس کا بدل جو ہے انسانوں کا ایسا گروہ جماعت جو کہ اپنی اصلاح کی کاپی میں لگے ہوئے ہوں ان کی اجتماعیت جو ہے وہ آدمی کو سارا دے دیتی ہے ہم جو کام کر رہے ہیں کاموں سے اجتماعیت کی وہ جو ہے کیا اسے کہتے ہیں اجتماعین کا جو اصول ہے اس, اس کے تحت کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم کامل نہ بھی ہوں تو ہم جو جماعت کی شکل میں مل کر کر رہے ہیں اس بات کو اللہ تبارک و تعالی جد اللہ جمع اللہ کا ہر جماعت پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سب کی طرف کی برکت ہے کاملین جیسا معاملہ ان کے ساتھ فرما دیتا ہے اور ایک دوسری بات ہے تو وہ بزرگوں نے کہی ہے جی جب آدمی کو صحبت کاملین نہ مل رہی ہو تو سوانے حیات کاملین جو ہوتی ہے کاملین حضرات کی سہانحیں جو ہوتی ہے کاملین اللہ کے سوانے اور کاملین الفاظ حضرات کے مواض الملفوظات یہ جو ہے تو صحبت کاملین کا بدل ہو جائے کرتے ہیں میں رفظات ملفز کی تعلیم صاحب رحمۃ اللہ کے ہو رہی تھی تو کسی دینی سیاسی جماعت کے کوئی آدمی آئے ہوئے تھے تو آ کر بیٹھے کہا ہاں یہ اچھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے اچھی باتوں کو پڑھنا سننا لیکن بہرحال وہ درس قرآن کرنا چاہیے ہوتا ہے ٹھیک بات ہے قرآن کرنا چاہیے فضر تعالیٰ جب لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں مرفات میں موبائل ہوتے ہیں تو تشریح قرآن ہی تو ہے نا تشریح قرآن ہی تو ہے انہوں نے اپنی سے کوئی بات نہیں ہمارے گاؤں میں سیرت, سیرت کے جلسے شروع ہو گئے تو ایک مودی صاحب تھے وہ جب تقریب شروع کرتے تھے تو اتنا وقت لگتے تھے کسی کو وقت ہی نہیں دیتے تھے تو کا علاج جلسے والوں نے یہ کیا کہ ان کو صزارت پر بٹھا دیتے تھے وہ صدر بنا لیتے تھے جب وہ صدر بن گئے تو سارے لوگ تقریریں کر لیتے تھے جب وقت ختم ہو رہا ہوتا سادر پندرہ منٹ میں وہ خود بڑی صدارت اپنے احساس فرمائیں گے تو اس, اس, اس, اس سے بڑے بڑھتے ہوئے بڑے بڑھتے ہوئے ایک دفعہ جلسے کی جو مجلس بیٹھی سب سے پہلے آگے کھڑا ہو کر کہ ہم مولانا صاحب کو جلسے کا صدر نامزد کرتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جلسوں کا دعاج مٹ کر کہتے ہم اس کی تعید کرتے ہیں تو اس پر بٹھا دیتے ہیں گٹ کر کھڑا کرے کہ ہم تردید کرتے ہیں سب نہیں بٹھاتے ہیں تردید کا نہیں کہا کرتے ہیں تو ان کو جو ایک صدر بناتے ہیں بٹھایا کہا تعید کرتے ہیں وہ بیٹھتے ہی کھڑے ہو گئے بیان کرنے کے لیے چلتے بیٹھا ہوا تھا ہم جب بیان کر رہے تو وقت جب لیا تو ایک آدھا گھنٹہ جب لے لیا تو شاہ بھی نے کہا کہ موزانہ صاحب جو مقرر ہیں جو وہ تقریر کریں گے تو <تص> لا کر رہے ہیں ڈھول بجا کر گیت نہیں گاتے میں کوئی گیت گا رہا ہوں کہ میں بیان نہیں کرتا میں کوئی تو آدمی کرے گا تو لطیف کس پر یاد آیا تھا قرآن جی جی。تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ درخت قرآن دے رہے ہیں تو اللہ والے کوئی بات کرے کوئی بیان کرے کوئی ٹوالا تو نہیں ہیں اسی وہ قرآن کی تشریح تو کر رہے ہیں عزیز کی تشریح تو کر رہے کبھی وہ درد کی شکل میں ہوگی کبھی وہ واد کی شکل میں ہوگی کبھی وہ بلفظاز کی شکل میں ہوگی بزرگوں نے لکھا ہے کہ قابرین عظرات کی سوانے عمریاں اور ان کے مواضعات یہ صحبت کا بدل ہو جایا کرتے ہیں تو اس میں یہ عرض میں آپ سے یہ کر رہا تھا کہ ایک آزرات کابریرین کی کتابوں کے پڑھنے کا شوق ہونا چاہیے مطالعے میں وقت لگنا چاہیے اور وقت کو بچانا چاہیے اپنے وقت کی حفاظت کرنی چاہیے وقت جو ہے وہ یا دین کے سے دکھانے میں لگے یا اللہ تعالی کی یاد میں لگے یا جب تعلیم روزی کمانے میں لگے یا خدمت خلق میں لگے یا آرام و آپ کے بندوبست کرنے میں لگے اے کو خدارے Uh, صدقات میں افضال ذکر میں شیخ انہوں نے صاحب لکھا ہے جائز تفریقہ بھی لکھا اس میں جائز تفریق جائز برد اس آدمی کی صحت کے لیے لا اور ضروری ہو رہی ہو لازمی ہو رہی ہو اس کے برائے آدمی کو صحت پر ہو رہی ہے اس کی پابندی کرنی چاہیے لگنا چاہیے اب ہر ایک آدمی اپنے اپنی زندگی پر نظر کرتے ہوئے دیکھیں کہ میں اوقات کے ساتھ اپنے وقت اور اوقات کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں اتنی بڑی تو تم سے ضرورت جیسے آپ قرب الخلا بندی کی بہت منظرہ طے کر سکتے ہیں ہم اور آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں کتنی چیزوں میں لگانے کے گھر صاحب پانچ کا گا کے چھ کا گانا سکھتا پہلا جو ہے دین کا سیکھنا سکھانا ذکر و عبادت تیسرا جو آخر میں خلق یعنی چوتھا جو ہے تو آرام و راحت اور پانچواں جو ہے تو جائز تفریح اور ہاں کمائی چھ یعنی چھ باتیں چھ تھی آپ لوگوں نے پانچ کہا تو اب ہم بھی آپ لوگوں نے وہ کر دیا کہ اپنے توجہ میں کر دیا چھ کو پانچ کر دیے میں اوقات کے آدمیوں اوقات کی حفاظت کرتا رہے سبحان اللہ مولانا نظیر رحمۃ اللہ علیہ جبال صاحب مولانا اہیا صاحب رحمتہ اللہ علیہ گرمیوں کا موسم تھا بیٹھے ہوئے تو شاگرد ان کے ہمارے سوبردار کے شاگرد ان کو بہت پسند ہوتے تھے اور خدمت بہت کرتے تھے تو بیٹھے میں ہم ڈول نکالتے ہیں کنویں سورج کے اوپر ڈال رہے ہیں ڈول نکالتے اوپر ڈال رہے ہیں پاس ایک مودی صاحب گزرے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا احساس کر رہا ہے ان کے دل میں یہ بات گزری کہ یہ کیا احساس کر رہا ہے تو چاہے موایا صاحب رحمۃ اللہ نے یہاں سے فرمایا اس کے دل میں یہ بات آئی نے یہاں سے فرمایا کہ بولی صاحب میں نے نہانے کی نیت نہیں کی ہوئی ہے میں نے بدن کو ٹھنڈا کر کے راحت پہنچانے کی نیت کی ہوئی ہے گرمی کی اثر کو ظاہر کر کے اور راہ پہنچانے کی نیت کی ہوئی ہے اس نیت سے یہ پانی اپنے اوپر بہا رہا تو نیت بدلنے سے وہ اب یہ تو صاف نہیں اور اب تو صاف نہیں ہے اب وہ ایک باطن کے لیے ایک صورت کی حالت حاصل کرنے کے لیے ایک عمل ہو گیا ہے کہتے ہیں کہ اللہ والے آباد کی نیت کی باریکیوں کو جاننے کی وجہ سے نے دنیا کو بھی دین بنائے ہوئے ہوتے ہیں ہم لوگ جو ہوتے ہیں وہاں دین کا کام بھی کر رہے ہوتے ہیں تو بولدہ اپنے اناڑی پن کے اس کو دنیا بلکہ ماسیت بنائے ہوئے ہوتے ہیں سنا آدمگیر صاحب اور میں گئے ہوئے تھے جگہ تو وہاں کچھ سے کے دارالعلوم کے طلبا آئے ہوئے تھے تو اس نے طالب علم کے ساتھ میری ملاقات کرائی تو ہمارا بھی وہ مان نہ مان میں تیرا مہمان ہر کسی کو کوئی نہ کوئی بات کہتے تو میں نے کہا باشا اللہ نے آپ کو بڑی توفیق دی ہے آپ احیار العلوم کو ایک نظر دیکھ لینا اعلوم کو ایک نظر دیکھ لینا تو آگے سے اس نے گا کے مونگ تشیخ سے دس ہزار کے کسان ترشو تقریبے والے کہا کہ کسی ایسے بدرسے میں پڑ رہا ہے جہاں غیر مقدیر کا ہو گیا ہے اور اس غیر مقدیز کا سب نے عظیم خزانے کے فائدے سے محروم کو ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہے اور کیا کریں اب آگے سے پھر ناراض ہو جائے گا ایک بات نے ایک بات کیا جی اس نے کیا یہ علوم تو حدیث لینے کے لیے کوئی نہیں پڑھا کرتا حدیث پر عدیض کے لیے تو مخالف اسلم پڑھی جاتی ہے وہ ہوتا ہے کہ اسلحہ نفس کی ایک ترتیب بیان ہوئی ہوئی ہے ایک وہ خراض ہے اور ایک او ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے بہر حال ایک دو دن کی بات نہیں ہے جی تو کہتے رہیں گے سنتے رہیں گے کرتے کرتے اللہ کی کہتا فرما دیں گے حل ہو گیا تھا کچھ کام بن جائے گا گیا جمت المبارک محرم الحرام چودہ سو چبیس ہجری مارچ دو ہزار پانچ Пилота. Да, паспорт. Нет, нет, нет, нет.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 أما بعد قوض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> جائغا الذين آمنوا وقووا ننخذكم وإليكم نارا وقوضهم الناس والحجارة صدق الله العظيم ربش راخلی سدری ویسلی ہاں جی آواز رازی جی شاید دادا جی ہاں جی آواز دا دیب آواز لا جی کھڑکیاں بھی کھو لیں گی پر باہر آواز دی جایا کرتی ہاں جی صاحب <تصفح> جی اس کا کام کر رہا ہے انڈو کی بھی صحیح ہے اندر والوں کی ہم اس کا کیا کریں اس طرح اللہ حوق کی آواز بھی نہیں پہنچے گی اللہور کیواز بھی نہیں پہنچے گی اچھا جی جب چیک کر رہے تھا تو ٹھیک تھا اس کو آپ جی پھر کو دیکھو ذرا ہو رہا ہے موسم بھائی اور دوست ایک آیت میں نے پڑھ لی لیے فرمایا گیا کہ یہ مانول اپنے آپ کو اور اپنے اہلویال کو دوست دست کی آگ سے بچھاؤ تو اس میں اپنے آپ کی اور اپنے اہلویال کی تربیت کا حکم دیا گیا ہے انسان جن امار قیادت لیتا ہے اور جن امار کا عادی بنتا ہے اچھے ہوں یا برے وہ گرد و پیش سے اثرات لے کر ان کو حاصل کرتا ہے گرد و پیش کا ماحول گرد و پیش کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے آدمی آتے ہیں طور طریقے سیکھتا ہے حاصل کرتا ہے اور وہ زندگی کیسا بن جاتے ہیں اے میں آیا ہے کہ نہ کھائیں تمہارا کھانا مگر متقی لوگ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقی لوگوں کو کھانا کھلانا ہے باقی وہ نہیں کھلانا ہے پش لوگوں کو کھلانا ہے حالانکہ مطلق لوگ آئے تو حدیثوں میں آئے گا کسی کو کھلاؤ کھانا کابروز کو بھی جانوروں پرندوں کو کسی کو بھی کرتے بلی کے آ ڈال دیا سب کا جو سواب ہے تب علماء کرام کا ایک طریقہ کار وہ کہتے ہیں تطبیق دو حدیثوں میں اور دو میں تصبیق کرنا توے توثبیق کرنا یعنی مطابقت پیدا کرنا دونوں کے معنی کو قریب لا کر بتانا کہ دونوں کے معنی اب اس کے ٹھیک ہے اور ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے تطبیق کافی مشکل فن ہے اور یہ بہت زیادہ ذہانت ذہانت کو چاہتا ہے اور ذہانت جتنی کسی کی تیز ہوئی ہے اتنا وہ تطبیق میں ماہر ہوا ہے دنیا اسلام میں دین کو بیان کرنے میں صاحب اکرام کے بعد سب سے زیادہ ذہانت اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی نصیب فرمائی ہے امام ابو علیبا رحمۃ اللہ علیہ کی نصیب فرمائی ہے یہاں لوگ کہ ایک اور, ہم اور آپ سے ایک بار نماز روزے والے مسلمان ہیں اتنا ہمارے اتنا عمل ہے لیکن وہ لوگ جو کہ دین کو کرتے برتتے ہیں اور ان کو اس کے ضرورت پڑتی ہے ہر سطح پر استعمال کرنے کی ہر سطح پر حکامات ان کے سامنے آتے ہیں اور گمتی سطح پر کام کرنے کا جن کو موقع ملتا ہے تو ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ آخر میں باقی احمد مشتین کے لوگ بھی بے بس ہو جاتے ہیں عدالتی فیصلوں میں اور پھر فقہ انفی بھی فقہ انفی ہی رنمائی کرتے ہیں اس جگہ پر گاجا شریف قانون چل رہا جن ممالک میں تو ان کو اس بات کا بخوبی پتہ ہے کیونکہ سب سے زیادہ عملی موقع عملی استعمال کا موقع فکر انفی کو ہی ملا ہے آبازیوں کی اسی لاکھ مربع امیل کا فکر رہا اس کے بعد جو ہے تو سلوکیوں کا فکر رہا انفی پھر جو ہے تو ہندوستان میں فقہ ان چلا شروع سے ساری اسلامی گھومتا فکا اینپی چلاتی چل رہی ہیں اور آج بھی دنیا میں ستاسٹھ فیصد فقہ این پی ہے کہ آپ گنتے جائیں بیس فیصد فقہ شافی ہے کتنا ہو گیا اور دس فیصد فکر اعمال کیے आ, سات فیصد فکے اعمال کیے کتنا ہو گئے چورانوے اور یہاں اس کو بعد میں کر دیں آپ آٹھ رہ گیا تو آٹھ میں سے جو ہے تو چھ فیصد جو ہے فکر حملی ہے اور دو فیصد ہے باقی ساری دنیا اسلام کے لوگ دو فیصد میں آ رہے ہیں دونوں حدیشوں میں تصدیق ہے ایک عزیز کے لیے نہ کھائے تمہارا کھانا مگر متقی اور دوسری عزیز ہر کسی کو کھانا کھلاؤ یہاں تک جانوروں کو پرندوں کو کتے بلی کو کھلاؤ اس کا بھی رسواب ہے تو دونوں میں تصبیق کیسے کریں گے کیسے نہ مطابقت پیدا کریں گے ایک دونوں کو مانا ٹھیک ہے اپنی جگہ پر اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں تو نہ کھائے تمہارا کھانا, کھانا, کھانا مگر متقی اس میں خاص طور پر دعوت کر کے گھر پر بلا کر اعزاز کے ساتھ کھانا کھلانے کا تذکرہ ہے اور باقی راجی راست چلتے ہوئے ہاتھ سے اٹھا کر اپنے گھر کا کھانا دروازہ کے باہر کسی کو دے دیا وہ ہر کسی کو آپ دیں کانپڑ کو بھی دیں غیر متقی کو دیں کتے بلی جانوروں کو دیں سب کچھ اعزاز کے ساتھ گھر بلا کر کھانا کھانے کے لیے متقی اور غیر مدقی کی شرط کیوں لگائی گئی ہے بہت سے متقی غیر مدقی کی شرط یہ لگائی گئی کہ تیرے گھر میں اثرات آتے ہیں میرے گھر میں اثرات آتے ہیں ادیشی <t Pois> بات ہے جب فاضق فاضق فاجر آدمی کے کو اعزاز دیا جاتا ہے تو اس سے اللہ تعالی کی سخت ناراضگی ہوتی ہے کیونکہ جب آپ فاضق فاجر کو گناہگار کو اعزاز دیں تو اس سے گناہ کا جذبہ پھیلتا ہے معاشرے میں معاشرے میں گناہ کے جذبات پیدا ہوتے ہیں یعنی آج میں سمجھ رہے کہ اظہار تو ان باتوں میں جو ساتھ کر رہا ہے یہ <laughs> اسدے کی طرف علاقے میں ایک مخرو ڈاکو ہوتا تھا تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو لوگوں نے اب جرگوں کا بڑا بنایا ہوا ہے مجھے آج اس جرگوں اچھا شرط <laughs> <laughs> نے کہا کہ جرگوں کا بڑا بنا ہوا ہے مجھے مشرے جوڑ کھڑے یا سور پلان ہے بدماش ہو تو ویسے کہا کہ اب تو تمہارے علاقے تمہارے علاقے کا لائیے حافظ ہے اس کے بدلے وہاں کوئی یا کوئی عالم کوئی نیک کوئی سجیدہ خان کوئی سمجھدار شخصی ہے کوئی پڑھا لکھا کوئی بھی نہیں رہا یہ سب نے مل کر جو ہے کہ بدماش کو اور مفرور ڈاکو کو اپنے علاقے کا بڑا بنا لیا تو یہی تو دِسی کی لامت ہوتی ہے دوستوں ہوئی فاصل فاضل سڑی قدر گئی اور سر پہ جائی فاصل فاضل آدمی کو ایسی قدر کر رہا تو سر پر چڑھاتا ہو ہمارا ایک ساتھ کیا نگاجی فلاں علاقے میں کچھ کچھ لانجا تھا راجا ہوا آخر کے منہ کا سلا اکھڑا ہو پیسے میں سے اس پہ دے دلا کر سلا کر لی میں نے کہا کیوں کی؟ کوئی مفرو ڈاکو تھا ہم نے کہا قتل مقابلے وہ تو کرتا تھا پہلے اب اس نے کسی لڑکے پر ہاتھ ڈال دیا تھا اس کی عزت پر آیا پر تو بڑا لانچ ہو گیا اس میں پھر ہم نے دے دلا کر سلح کرائی ہے تو وہ کہا دیکھا رکھے تو اس میں نہیں ہوتی قتل میں سلح ہوتی ہے اس میں سلح نہیں ہوتی کہا آپ لوگوں نے ایسا خطرناک کام کر لیا کہ آپ کے علاقے میں ایک آگ لگے گی اور اس آگ کا برابر کے پاس کوئی علاج نہیں تو وہی تین چار پانچ چھ مہینے کے بعد آیا, او, او, وہی خاندان جن نے سلح کرائی تھی ان کا ایک آدمی اس نے قتل کر گیا میں نے کہا یہ دا دا کا سلح نقد سواب متاث تھا دنیا کے رسول اور سلح کا نقد سواب ہے جب آپ نے ایک فاصلے کے فاز آدمی کو سر پر چڑھا کر اس کے ساتھ سلح کی آواز کرا دیجیے نقد سواب مل گیا اور آخرت کے سواب کا انتظار کرو پھر تین چار مہینے بعد آدمی آیا نے کہا بس مچوس روزگار شروع نہ کیا مقدمہ کریں گے کیا عدالتیں وکالتیں یہ کچھ کریں گے سارا حساب کتاب کر کے اس کا آدھا خرچہ ہم نے ایک آدمی کو دے دیا ایک دوسرے کسی خدمتگار کو دے دیا آدھا خرچہ بس اس نے کوئی پانچ سات روپے کی گولی کا خرچہ کر کے اس کا فیصلہ کر دیا مطلب سات کا فیصلہ کر دیا باقی ڈیڑھ لاکھ روپے اس کے مزدوری رہے گی اس لیے شریعت کو رحمت کہا گیا ہے اپنے سارے فیصلوں کو اس کی روشنی بھی کریں تو آپ رحمت سے فیضیاب اور برابر ہوتے رہیں گے اور شریعت کو وائلٹ کر کے اس کو پیٹ کے پیچھے ڈال کر جو فیصلہ بھی کریں گے اپنے لیے کانٹے بو رہے ہوں گے اور مشکلات پیدا کر رہے ہوں گے اور بہت بزدل کمزور اور دیو سے وہ آدمی جو برائی کے ساتھ کمپرومائز کر کے برائی کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ دے کر اور سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے یہ ہمارے نام سے سیاسی لیڈر ان لوگوں نے مفرور پالے ہی ہوتے ہیں ہمارے گاؤں کے پاس ایک قاتل لوگوں نے پکڑ لیا ہت کی لوگوں نے اور اس کو گرفتار کر کے انہوں دے دیا کیونکہ شہاری آدمی کتنے کیسوں میں گاؤں میں گیا نکاح ہو, فلانے وہ اس کو چھڑوا دیا میں کہیں کیوں وہ نے کہا اسی پر تو روپتا آپ کام کرتے لاگے پر ایسے ہی خبیصوں کے ہاتھوں وہ لاگے پر روبتا آپ قائم روبتا ہے کہ میرے ہاتھ فلانا ہے کہ آدمی کو آپ لوگ سر پر اٹھا کر ایم بناتے ہیں جو کہ پالتو ہے مفروروں کا اور ڈاکوں کا ان کو پالنا میری اتنی بودی ہی کمزور تو اس کی شخصیت ہے اس کو آپ لوگوں نے سر پر چڑھایا ہوئے تو فضکو فجور کی فاسق اور فاضل کی قدر کرنا یہ شریعت کو گرانا ہوتا ہے اب ایک دفعہ جماعت میں گئے ہوئے تھے کراچی تو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح ان لوگوں کو محلے کے لوگ بلا رہے ہیں ہمارے ساتھی بھی جمع کر کے لا رہے ہیں بٹھا رہے ہیں چائے وغیرہ ان کو پلاتے ہیں ان سے بات بھی کر رہے ہیں اتنے میں تین چار آدمی داخل ہوئے بسر میں ان کے داخل ہوتے دھوپ شروع ہو گئی محلے کے مقامی آدمیوں نے خسر پسل کی دوڑ دودھ کی اور ان کو لا کر بٹھایا گیا اور بٹھا کر دوڑ میں ایک آدمی چائے لا کر آیا اور بڑا احساس کرام ان کا شروع ہو گیا تو اگر کو دیکھا تو شکل حرکت کی مجھے کچھ پسند نہیں آئی تو آپ سے کوئی ایسا ایسے گساخانہ روڈ طریقے سے کھایا نہیں کوئی کیا کچھ بات سناؤں کیا کہتے ہیں آپ لوگ ہمارے بڑے بادشاہ شخصیت ہوتے ہیں ڈاکٹر شیر صاحب پر ہوں یہاں پروفیسر پر سروی ہوتے تھے سفید آدمی بڑے نگرانی شکل سورت میں ڈاکٹر صاحب ان سے بات کر لیں ایک آدمی تین چار آپ کی تبلیغ سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں جو تھوڑی سی بات کی تو آگے آدمی نے بڑھے گستاخانہ طریقے سے دس پچھتے میں بولا اس نے کہا اور اسے بڑا گستاخانہ رد عمل کیا گستاخانہ رد عمل کیا میں نے کہا کہ تو میں نے اپنے اوپر جن جمداری کیا میں اسے کیا کہتے ہیں تمہیں بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے ایک مدر سفید آدمی تمہارے ساتھ بات کر رہا ہے اسے مانگے اس کی بات کیسے جواب دیتے ہو اسے گردن ٹیڑھی کی اور میری طرح بڑا اس طرح میری طرح بڑا تو اس کے سامنے جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے اس کو ہاتھ کا اشارہ کیا اس طرح نیچے کا اشارہ کیا یعنی خاموش رہنا خیر یہ جو م... تھا ڈاکو تھا یہ بدماشتے سمجھ گیا کہ دوسرا لنگوٹ کیا جی میرا یار کہہ رہا ہے جگہ خاموشی کی وہ جب خاموش ہو گیا تو سارے آدمی اشارہ کیا میں نے کہا خواب دس بات آتا سے وہ ہمارے علاقے کے تھا ہمارا کلاس چلا تھا اسکول کا جب چلے گئے تو انہوں نے مقامی اردو اسپیکنگ دو ہندوستانیوں نے کہا کہ دا یہ جی یہاں کے بدماش ہیں اور یہ مسجد کو آ گئے تھے ہم نے کہا چائے ہوا ان کو بلایا ہے تو پھر ماں تبدیلی نہیں تھی اس دکڑے سیدھا بدماشا نمبی جی, جی کو ماں اس جگہ جی جی کر کے اس کی بدماشی کو زیادہ کرنا ہے اس ڈی اے نے اس کی ڈانٹ ٹپٹ کی تھی تو تب لوگوں کے سامنے یہ بات آئی کہ کسی جگہ آجی کرنا جو ہے وہ ظلم ہے سادی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہوا ہے گلستان میں کہ اگر آپ ظالم کی حاضری کر رہے ہیں تو آپ مزلوموں کی کمر توڑ رہے ہیں محفوظ ہے اس کا ان کے اپنے الفاظ میں بہت خوبصورت آپ اگر ظالم کی عزت کر رہے ہیں آپ تو مظلوم کی کمر توڑ رہے ہیں اور ظلم اور پڑے گا میں ایک جی وہ غریب آ کیا گلستان میں لکھا ٹھیک کے گروہ تھا پہاڑ کے کسی گار میں تھے اور وہاں سے ڈا, ڈاکے ڈالنے کے لیے آتے تھے بادشاہ نے اپنے خوبی آدمی بھیجے انہوں نے کوشش کر کے ان کا گھر ان کی آمد و کے اوقات اور ان کے ڈاکے وغیرہ سب معلوم کیے تو بادشاہ نے منظم گروہ بھیجا اپنے مسلح لوگوں کا وہاں پر جا کر وہ بیٹھے کہ جب آ کر تھکے تھکائے انہوں نے اپنا سامان رکھا اور لمبی کے جب لیٹے کور کرنے لگے تو انہوں کر گرفتار کر لیا سب پیش کیا گیا بادشاہ کے سامنے اب یہ ڈاکی ڈاکے کی سزا ہے پوری ڈاک کی شری سزا ہے یہ ان کے دایا ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹا جائے کیونکہ آج کی نئی تحقیقات ریسرچ کہہ رہی ہے کہ ایکس وائی وائی جین ہوتا ہے ایکس وائی وائی کروموسوم ہوتا ہے اس کی سرچ میں ڈاکا ہوتا ہے اور جب تک معذور نہ کر دیا جائے اس وقت تک اس کی اصلاح نہیں ہوتی تو شریف کے شریک کہ ایک ہاتھ اور ایک پاؤں اس کا کاٹیں صرف چور جو اس کا ایک ہاتھ کاٹنا ہے اور ڈاکہ جو اسلح کے دور پر کر رہا ہے اس کا ایک ہاتھ ایک پاؤں کاٹنا ہے تو بادشاہ نے فیصلہ کیا ان کے چونکہ ڈکیتیاں ان کے قتل وغیرہ ثابت تھے ہے سب کو قتل کیا جائے ایک نوم اور بڑا خوبصورت لڑکا دربار کے کاج میں قرض کیا کہ جہاں پناہ اگر ہم جان پہ امان پائیں تو یہ قرض کرتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی معصوم لڑکا نظر آ رہا ہے اور اس کو اگر آپ معاف کر دیں گے معاف کیوں کریں نے کہا یہ تو خراب ماحول میں تھا اس ماحول سے اس کو نکالیں گے اس کی تربیت کریں گے اس کو ادب سکھائیں گے اس کو تعلیم دیں گے اور یہ درست ہو جائے گا تو دربار نے کہا کہ آپ کی بات تو کوئی صحیح نظر نہیں آتی ہے لیکن اب آپ بڑی درخواست کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں تو چلو اس کو معاف کر دیتے ہیں ان نے معاف کیا تربیت اس کی کی بڑا ہوا اور پھر جو ہے وہ خود مختار کی اگر انڈیپینڈنٹ ہوا تو اس کے بعد جا کر اس نے اپنے بقیہ ماندہ سارے گروہ کو منظم کر کے اور اب اتنی سخت ڈکیتیاں شروع کی اس تجربے کی بنیاد پر جو شاہی دربار میں اب تعلیم سے اس کو حاصل ہوا لوگوں کے جو ہے تو ناک میں دم کر دیا تو شکایت کے آخر میں شیخ سازی رحمتہ اللہ نے لکھا ہے کہ گرو کے ساتھ آ کے بعد, بعد گرو کشوت گرش آدمی بزرگ کہ بھڑیے کا بچہ آخر میں بھیڑی ہی بنا کرتا ہے اگر شادیوں کی طرح آپ اس کو بڑا بزرگ بنانے کی کوشش کریں کیونکہ اس کی سرشت میں خرابی اس کی جو تربیت خراب ہو گئی اور اس کی فاسد ہو گئی قلب اس کا گندہ ہو گیا تو آپ صوفیہ کہتے ہیں قلب مسخ ہو گیا قلب مسخ ہونا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو خیر کو قبول کرنے کی استداعت تھی وہ ختم ہو گئی آپ کتنی خیر کی تربیت کی جائے اس کو فائدہ نہیں ہوگا پشت با... پشت ادب میں کہتے ہیں کہ ہاری شاخ جائے تو ٹیڑھی ہو جاتی ہے اس کو آپ موڑ سکتے ہیں جب شاخ ہو جائے کوک درگے ٹیڑھی جی؟ لکڑی جائے لکڑی ہو جائے خشک ہو جائے لکڑی ہو جائے بس کوک لرگئے بے سز ٹیڑھی جی؟ لکڑی پر جلانے کے قابل ہے اس کو آپ اگر دست کرنے کے لیے موڑیں گے اور مروڑیں گے تو کچھ حاصل نہیں کریں گے بلکہ اس کو توڑیں گے اور آخر تکلیف اٹھا کر موڑ کر اس کو مروڑ کر موڑ کر آپ اس نتیجے پر آئیں گے کہ آگ کو زخمی کیا جان کو تکلیف دی نتیجہ کچھ حاصل نہ ہوا اس سے پہلے بھی آگ میں ڈالنے کے کی قابل کیا بھی آگ میں ڈالنے کے کی قابل کیا شاید کی حکم یا کمب علی گم نارا آیا ایمان آپ کو اپنے اہل وار کو دو کی آگ سے بجاؤ کیسے بچاؤ کہ اپنی بھی تربیت کرو اپنی اولاد کی بھی تربیت کرو اور تربیت خراب ہوتی ہے خراب ماحول سے گرد و پیش میں سنتا آدمی خراب ہو دیکھتا خراب ہو پڑھتا خراب ہو ساری خرابی خرابی میں سے صبح سے شام تک گزر رہا ہو تو یہ گرد و پیش کے جو اثرات ہیں یہ اس کی آنکھ سے اس کی زبان سے اس کے کان سے اس کے باطن پر جا رہے ہیں اور دل کی لوہ جو ہے دل کی تختی ہے اس کو یا سیاہ کر رہے ہیں یا روشن کر رہے ہیں اور جب مسلسل سیاہی اندر آ رہی ہو اور دل کی لوہ دل کی تختی سیاہ ہی ہو رہی ہو اور اس کی دلائی کا اس کی صفائی کا کوئی بندوبست ہی نہ ہو تو اپنے استعداد کو کہاں باقی رکھ سکتی ہے آپ لوہے کی ایک, ایک میخ کو لیں اور لکڑیوں دو لکڑیوں کو جوڑے تو ان کا ستون بنا کر آپ کو دے دے گی نقل کو بایا دھوپ اور بارش میں پھینک دیں تو زرد سیاہ ہو جائے گی زرد ہو جائے گی سرخ ہو جائے گی پھر یہاں تک کہ آپ ایک دن گزرتی اس کے اوپر پیر رکھیں گے وہ لوہا نہیں ہوگی وہ مٹی ہوگی رنگ پکڑتے, پکڑتے پکڑتے پکڑتے پکڑتے اس کی کے کی استعداد ختم ہوگئی وہ مٹی ہے پیر رکھا بس وہ پس کر خاک میں مل گئی کیوں کہ اس کا لوہا پانی کی جو خاصیت تھی وہ نظا کی ایک ترتیب تھی اس سے تھی اور تب باقی رہ سکتی جب اس کو پانی سے بچایا جاتا پھر تو اپنے لوہے کی خاصیت باقی رکھتی اور سدیاں آپ کی خدمت کرتی لیکن جب اس کو آپ کے پانی کے آگے پھینک دیا پانی کے نظر کر دیا تو پانی نے مٹی بنا کر آپ کے سامنے نتیجہ لا کر رکھ دیا تو دادا اپنا اور اپنے اولاد کا ماحول دوس کرنا ہوتا ہے کنور بزرکم علی گم اپنا ماحول اور اپنی اولاد کا ماحول دوس رکھنا ہوتا ہے اور ماحول وہ چیز ہے جو آپ کے باطن میں اثرات لاتی ہے اور باطن کو یا سنوارتی ہے یا باطن کو بگاڑتی ماحول وہ چیز ہے جس کے اثرات بننے کے پھوڑنے کے یا بگڑنے کے اور ہونے کے آتے رہتے ہیں تو لہٰذا ہر ایک آدمی کو اپنے گرد و پہلے پر نظر گار چاہیے اور اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ میں اور میرے اہل و یار کس کے ساتھ بیٹھتے اٹھتے ہیں ان کا وقت کس کے ساتھ گزرتا ہے کس کی تعلیمات نزیات قائد ان کے سامنے آتے ہیں کس کی زندگی بطور معیارت کے سامنے پیش کی جاتی ہے کس کی زندگی کو پرکش بنا کر میں ان کو سناتا ہوں لہذا جو آپ کا گرد و پیش ہے جو آپ کی تربیت ہے جو آپ کا سننا دیکھنا بولنا ہے اسی نے شخصیت بتا دی ہے اسی شخصیت میں استعمال, استعمال ہو کر یا آپ کے لیے جو ہے فوائد اور راحتیں آپ کو مہیا کرنی ہے اور یا آپ کے لیے جو اور اور ہے کباطیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں مہیا کرنی ہیں اس لیے شریعت اسلامیہ نے اسلامی ریاست کے لیے اس بات کو مقرر کیا ہے کہ یہ گھر گھر گھس کر تو ٹو لگانا اور کھوج قرید کرنا تو نہیں کریں گے لیکن اللہ علیہ جو فاشی ہو رہی ہو اللہ علیہ جو گناہ ہو رہے ہوں ان کا روکنا فرائض میں سے اہم فریضہ اسلامی حکومت کی اور باوجود اختیار اقتدار اور قوت ہوتے ہوئے اگر اس مکیں بند کیے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آخری بیان کی گئی ہے ایمان کی اضف علی ایمان کے میں کہا کہ مر را ان من کو منکر کر فل ہو بھی ہی تو تم برائی کو دیکھے کہ ہاتھ سے روکے اس کو ہاتھ سے روکنا کس کی فریواری ہے اہل حکومت کی یا اتنے رشتے داد لو ان کو اتنی قوت سے ہو اپنی برادری میں اپنی قوم میں کہ وہ ہاتھ سے روکے تو روک جائے گی ابرائی اور کوئی ان کا آگے کہ اٹھے گا نہیں فزاد نہیں پھیلے گا فب اللہ یسیف و اس کی قدرت نہ ہو تو پھر زبان سے کہہ سن کر سمجھا بجھا کر اس کے قباعتوں کو سنا کر اس کے بارے میں فضا بنا کر اس کو روکا جائے فائل اللہ یسدیف و بغل اتنا ضعیف آدمی کہ اگر وہ بولتا بھی ہے تو اس کو معاشرے میں ایسا تنگ کیا جاتا ہے کہ اس کے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو یہ دل سے برا سمجھے دل سے اس کا ساتھ نہ دے وہ زال قطع ایمان اور یہ سب سے کمزور ہے دوسری عزیز میں کہا کہ اس کے آگے تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے خرد کا آگے کہ اب یہاں تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے اور ٹول لگا رہے سے روکا گیا بادشاہ کا گشت کر رہے تھے اے گھر سے مقابلے اعتراض باتیں سنی تو ان کو تو اشدوں سی امر اللہ عمر اللہ تعالیٰ کی بات کو نافذ کرنے کے لیے تو بہت شدت والی شخصیت اور لگائی چلاگ گھر میں داخل ہو گئے اور دیکھا ایک بوڑھا آدمی شراب پی رہا یہ کیا کرتے ہو بادشاہوں کے درباروں کے آئے ہوئے کاسد ان کو دیکھ کر کاپنے لگ جاتے تھے ہجام ان کے بات تراش رہا تھا حجامت کر رہا تھا انہیں چھینک ماری اس کا پیشاب نکل گیا اتنا الگ روپ دیا تھا تو جو بڑے دیکھا آ گیا بیو مین خلی بھائی مسلمین امریک فاروق دل نے کھڑے ہوئے کہتے کیا کرتے ہیں اس کے چارج نکل رہی تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہا کہ میں تو ایک کوتا کر رہا ہوں آپ نے تین چار کوتایاں کر لی کہ ایک تو آپ نے ٹو لگائی کھوج لگائی کہ آپ بغیر اجازت کے اندر داخل ہو گئے تو دروازہ سے چاہیے آپ دیوار پلاگ کے اندر داخل ہو گئے اجازت کے بغیر دیوار پلاگ کر دروازے کو چھوڑ کر داخل ہو گئے ٹو آپ نے لگا لی. میں اس کا آگے سے بیان ایسا تھا کہ آپ نے اس کی سب کچھ کو ایسی حال میں چھوڑ کر آپ تشریف لے گئے اب یہ آدمی آپ کی مجلس میں آیا کرتا تھا مارے شرم کو اس نے بس سے مجلس میں آنا چھوڑ دیا ان کو افسوس ہوا کہ یار اللہ کو مجلس میں آتا تو دین کی بات سنتا اس کی اصلاح ہو جاتی اب میں نے کھوج لگائی اس کو پکڑا اور وہ اصلاح کی جگہ پر آنے سے ہی رک گیا کافی عرصے کے بعد بچڑا شرمندہ آیا مجلس میں بیٹھا تو انہوں نے اسے ایسے اشارہ کیا کہ میرے قریب, قریب آ جاؤ قریب اسے کہا, کہا کہ کان قریب کرو اس کے کان میں کہا, کہا کہ آپ کی بات میں نے کسی کو بھی نہیں کی, کی, کی ہے تو اسے کہا بھی اپنا کار میرے قریب کرے کار قریب کر دیا اس کے بعد میں نے بھی چوپا کر کی ہے بس پھر میرے پیے سبحان اللہ تو اللہ کے تعلق والے بندے ان کو جہاں بانی کا طریقہ آتا ہے کیسے انسانوں پر حکومت کرنی ہے یہ صحابہ اکرام کا کمال ہے. ایسے پران نے نہیں کہا رجاع اللہ تیم تجارت رحمد اللہ ایسے مرد اللہ کے کہ ان کو خرید و فروخت بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی ہمارے ایک اکبلی صاحب کھا کہا کرتے رجاع اللہ تلہی تلیہ سمانشا شاید مانا داشبا رجا ری نہیں سڑی تھی دھا دائیں خواصہ خصوصیات مرد ہیں یہ خصوصیت ہیں یہ جو ان کے خواص ہیں یہ ان کے کمالات ہیں صحیح آج ہے صحاب اکرام کے کمالات قرآن پاک نے بیان کیے ہیں اور ان کی تعریف کی گئی ہے ان کا تذکرہ چرچا کیا گیا ہے تجارت ملا بائی اللہ تو جس بات خرابی جو ہے وہ پھیل رہی ہو اور وہ چھا رہی ہو اور اللہ ہو رہی ہو تو اس کا روکنا جو ہے پھر یہ حکومت کے ذمہ تو فرض کے طور پر ہاتھ سے طاقت سے روکنے کا ہے اور ایسے صاحب حیثیت لوگ کہ وہ اگر روکیں طاقت سے روکیں تو ان کی بات کو لوگ سنیں مانے اور پھنساتا کہ نہ کرے بات روک جائے ان کی زمین بھی ہاتھ سے روکنا ہوتا ہے پیسہ لو کہ جو تو کر سکتے ہے لیلے میں اس کی برائیوں کو بیان کریں اور اس کی نفرت لائیں لوگوں کو اس کی قباہتوں کو سامنے لائیں ان کی بات مسر ہوتی ہے اسے اثر لے کر لوگ چھوڑ دیتے ہیں توری کے ذریعے زبان سے روکنا ضروری ہے اور اتنے کمزور ذہی بے چارے ہوں جن کی زبانی بات سے بھی کوئی لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہوں توری کے لیے یہ ہے کہ دل سے بڑا سمجھتے ہوئے اس کو روکیں گے اللہ تبارک العمل کی توفیق کتاب فرمائے